الحمد للہ سجید المرجین يا حبی الله عليك يا نبي اللہ وعلا نور وسلام سورہ کی آیت نمبر چھتیس سے ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے بارواں سیکارا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے <يَفْعَلُون> ترجمۂ تنظل ایمان اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو رقطے ہیں جو وہ کرتے ہیں یعنی کفر اور حضرت نو علیہ السلام کی تقزیم اور آپ کی ایضا کیونکہ اب آپ کے اگا سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جتنے آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور وہی جو ہے وہ ایمان لانے والے تھے مزید ایمان نہیں لائیں گے یہاں سے مسئلہ تقزیر بھی واضح ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو ازل سے علم ہے کہ حضرت نول علیہ السلام کی قوم کے یہ کفار اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے فرما دیا کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو اس مسئلے پر کئی مرتبہ گفتگو بھی ہوئی ہے تو یہ مسئلہ تقدیر ہے جو رب کے علم میں ہے اس کے مطابق رب نے لکھ دیا لوہے محفوظ پر تو یہ مراد یہاں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ فرما دیا تو اب کوئی ایمان لائے گا بھی نہیں سب کافر ہی رہیں گے مراد یہ تھی کہ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں اور جنہوں نے نہیں لانا تھا وہ تو لا ہی نہیں سکتے تھے اپنے اختیار سے نہیں لائے تھے تو اس کی خبر حضرت نو علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی تاکہ آپ غمگین نہ ہوں کیونکہ غمگین تو اس وقت تک نبی اللہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول ہوتے ہیں جب انہیں امید ہوتی ہے جب رب ہی فرما دے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں تو اب ظاہر ہے کہ غمگین ہونا کس بات کا سورہ ہُود کی آیت نمبر سینتیس ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وقف نہ بالفل کبھی نہ وقلا فل نہ اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے اس آیت پاک میں فرمایا گیا وس نظر اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی تعالیم سے اور پھر فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا یعنی ان کی شفاعت اور دفاع عذاب کی دعا نہ کرنا کیونکہ ان کا غرق ہونا مقدر ہو چکا ان مغرقون وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ان علیہ السلام نے بحکم الہی سال کے درخت بوئے بیس سال میں یہ درخت تیار ہوئے اس عرصے میں مطلقا کوئی بچہ پیدا نہ ہوا اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے اور انہوں نے بھی حضرت ان علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت نع علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے اللہ اکبر تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نور علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ ان کی قوم میں صرف وہی وہی لوگ عمارت لانے والے تھے جو پہلے عید اس کا تب حضرت نع علیہ السلام یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو عذاب دینے والا ہے اور چونکہ عذاب کئی طریقوں سے آ سکتا تھا اس لیے رب نے حضرت عنو علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ وہ عذاب از قدیل غرقابی ہوگا اور غرقابی اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی سے ہو سکتی تھی اس لیے اللہ نے حضرت عین علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ امر اباہد کے لیے تھا یا وجوب کے لیے اور زیادہ یہ بھی قول مشہور ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے تھا کیونکہ اس وقت جان بچانا صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھا اور جان بچانا واجب ہے اور جس پر واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے اس لیے کشتی کا بھرانا بھی واجب تھا اور اس قاعدے پر کئی مسائل جو ہیں وہ متثر ہوتے ہیں مثلا اگر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر فلاں شخص کے جسم میں خون نہ پہنچایا گیا تو وہ مر جائے گا تو اس کے جسم میں خون منتقل کیا جائے گا لیکن بعض علماء ظاہر ہے کہ اس کا خون سے متعلق انکار کرتے ہیں ان کی اپنی مطلب اس بارے میں دلائل ہیں اور خون چونکہ نجس ہے اور نس شرعی سے یہ بات ثابت ہے اس لیے ان کے نزدیک جو ہے ظاہر ہے کہ یہ خون کا پہنچانا درست نہیں ہے تو دلائل ہے حضرت امام عبداللہ بن احمد اور امام طبرانی نے ان الفاظ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت عبادت بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تو یہ پیوند کاری کے لیے اپنے اپنے نکلوانے پر حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے جسم سے کسی چیز کو صدقہ کیا اس کو بقدر صدقہ اجر دیا جائے گا تو یہ پیوند کاری سے متعلق ہے ورنہ اس پر ہم نہیں کچھ عرصہ قبل تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اپنی اعضاء کو جو ہے وہ کسی کو گفٹ نہیں دیا جا سکتا نہ ہی مرنے والا یہ وسیعت کر سکتا ہے کہ میری آنکھیں کوئی لے لے یا میرے گردے کوئی لے لے اللہ اکبر تو بہرحال اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ارشاد فرما دیا سختی بنانے سے متعلق اور حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام جو ہے اس کی تیاری میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے چنانچہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے عائد نمبر اڑتیس إِن اور انتالیس وسنا تسخر اور نوب کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسے آپ تم ہنستے ہو فسو فتح علم ہی عذاب مقیم تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کے اسے رسوا کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے تو یہ دو آئے ہیں جن کی ہم نے تلاوت جو ہے وہ کی ہے یہاں پر کشتی بنانے کی کیفیت اس کی مقدار اور اس کے بارے میں کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں بحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت نُ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کشتی کی کیا تعریف ہے اللہ نے فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو سطح آب پر چلتا ہے میں اپنے عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو غرق کر دوں گا اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں حضرت عن علیہ السلام نے عرض دیا ہے میرے رب لکڑی کہاں ہے فرمایا تم درخت اگاؤ حضرت عن علیہ السلام نے بیس سال تک ساضوان کے درخت اگائے اس عرصے میں حضرت عنول علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا ترک کر دیا اور انہوں نے بھی حضرت ن علیہ السلام کو تنگ کرنا چھوڑ دیا البتہ ان کا معذ اللہ مذاق اڑاتے رہے جب درخت تیار ہو گئے تو اللہ تبارک وطہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ درختوں کو کاٹے اور سکھائیں پھر حضرت نوں علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب میں یہ گھر کیسے بناؤں فرمایا ان کا سر مور کی طرح بناؤ اور ان کے اگلے حصے کو پرندے کے سینے کی طرح بناؤ اور ان کا دڑ مرغ کے دڑ کی طرح بناؤ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو انہیں کشتی بنانے کی تعلیم کے لیے بھیجا اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ کشتی بنانے کا عمل جلد جلد مکمل کریں کیونکہ نا فرمانی کرنے والوں پر میرا غضب بہت شدید ہے پھر حضرت سیدنا نوح علیہ سلاط و السلام نے اجرت پر کچھ لوگوں کو کام پر لگایا اور ان کے بیٹوں میں سے سام حام اور یافس بھی ان کے ساتھ کشتی بنا رہے تھے انہوں نے وہ کشتی چھ سو ہاتھ لمبی بنائی اور اس کا عرض اور اس کا چوڑائی تینتیس تینتیس ہاتھ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کشتی سے ان کے لیے زمین سے تار کول نکالا جس کو انہوں نے کشتی پر ملا حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس کشتی کی تین منزلیں تھیں پہلی منزل میں وحشی جانور درندے اور حشرات العرد تھے دوسری منزل میں چوپائے اور دوسرے حیوان تھے اور سب سے اوپر تیسری منزل میں حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے اور حسن سے روایت ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کا طول بارہ سو ہاتھ ارض چھ سو ہاتھ تھا اور حضرت قدرہ نے کہا کہ اس کا طول تین سو ہاتھ ارض پانچ سو ہاتھ تھا اور اس کی چڑائی پانچ سو ہاتھ تھی اونچائی 500 سو ہاتھ تھی اور ابن جریج نے کہا کہ اس کا طول تین سو ہاتھ ارض ڈیڑھ ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ اور اس کی بالائی منزل میں پرندے درمیانی منزل میں حضرت نو علیہ السلام اور ایمان لانے والے اور اس کی نچلی منزل میں جرندے تھے وہ تعالی عالم تو یہ مختلف جو ہے وہ رائے ہمارے مفسرین نے مرسیین نے محدثین نے بزرگان دین نے جو فرمائی ہیں وہ ہم نے عرض کرنی ہے کشتی بنانے میں کتنا عرصہ لگا اس میں بھی کئی اقوال ہیں حضرت عمر بن الحرار سے روایت ہے کہ حضرت نور علیہ السلام نے چالیس سال میں کشتی بنائی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ دو سال میں کشتی بنائی اور حضرت کاب سے روایت ہے کہ چالیس سال میں بنائی اور امام فخر الدن راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کشتی کے سائز میں جو مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں اسی طرح اس کو بنانے کی مدت میں ان کی معرفت کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس کی معرفت میں کوئی فائدہ ہے اور اس میں غور فکر کرنا بھی فضول ہے کہ کتنے عرصے میں بنی وغیرہ وغیرہ جبکہ ہمارے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے جس سے صحیح مقدار یا صحیح مدت معلوم ہو سکے اور جس چیز کا ہمیں علم ہے وہ یہ ہے کہ کشتی میں اتنی گنجائش تھی کہ اس میں حضرت سیدن علیہ السلام اور ایمان والے آ سکیں اور جن جانوروں کو وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے وہ بھی اس میں آ سکیں کیونکہ یہ چیز ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہے رہا یہ کہ اس کا سائز کیا تھا اس کو بنانے میں کتنی مدت لگی اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان دونوں آیتوں میں یہی تو فرما دیا کہ کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے سخیر منہو اس پر ہنستے کیا کرتے ہو آپ فرماتے ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے یہ سن کر ہنستے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بناتے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا اور وہ لوگ تمسخر سے یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی ہیں اب بڑے ہو گئے بآ اللہ سُن باملہ تو بڑئی ہونا یاد رکھیے کوئی عیب نہیں ہے لیکن عیب کے طور پر کسی بھی نبی کو بڑئی کہہ دینا تو یہ تو ظاہر ہے کفر ہے سن بماض اللہ ارشاد فرمایا گیا بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہنسیں گے یعنی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر ہنستے ہو کما تس خرون جیسا تم ہنستے ہو کشتی دیکھ کر مربی ہے کہ یہ کشتی دو سال میں تیار ہوئی اور اس کے پھر آگے اقوال بھی ہیں جو ہم نے ابھی آپ سے ارض کر دی ہیں ایک اور یہ بھی ہے یہ بھی ارض کر دیتا ہوں لمبائی ایک اور کے مطابق تین سو گز چوڑائی پچاس گز اونچائی تیس گز تھی اور اس میں اور بھی اقوال ہیں اس کشتی میں تین درجے بنائے گئے طبقۂ زیری میں جو ہے وہ درندے اور ہوا درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ طبقۂ اعلیٰ میں خود حضرت نور علیہ السلام اور ایمان والے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا پرندے بھی اوپر ہیب کے طبقے میں موجود تھے تو رف فرما رہا ہے فصو فتح مون تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کے اسے رسوا کرے دنیا میں اور وہ عذاب غرق ہے اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے یعنی عذاب آخرت یعنی تم اس عذاب کا شکار ہو کر پھر آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ جو ہمیشہ کے لیے ہے آئے نمبر چالیس ہے اذا جاء امرنا من كل یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور ان اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے اللہ اللہ دیکھیے اس آیت مختصر تفسیر تو یہ ہے پہلی بات فرمائی یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا کیا مراد ہے یہاں پر انہیں عذاب اور ہلاکت کا حکم آیا وفارم تنور تن وفارت تنور تن اور تنور تن ابلا یعنی پانی نے اس میں سے جوش مارا تنور تن سے یا روئے زمین مراد ہے یا یہی تنور تن جس میں روٹی پکائی جاتی ہے اس میں بھی چند پول یہ ہیں ایک کال یہ ہے کہ وہ تنور تن پتھر کا تھا حضرت حقو کا جو آپ کو ترکے میں پہنچا تھا اور وہ یا شام میں تھا یا ہند میں اور تنور تن کا جوش مارنا اذاب آنے کی علامت تھی تو رب فرماتا ہے کل نق ملفی ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ اور جن پر بات پڑ چکی یعنی ان کے حالات کا حکم ہو چکا اور ان سے مراد آپ کی بیوی بی واغلہ بی جو ایمان لائی تھی اور آپ کا بیٹا تین عام سنا کے حضرت نو علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا جانور آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کا داہنا ہاتھ نر پر اور بایاں مادہ پر پڑتا تھا اور آپ سوار کرتے جاتے تھے اللہ اکبر سرخ فرماتا ہے ان کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے تو کل مرد و عورت بہتر تھے اور اس میں اور بھی اقوال ہیں صحیح تعداد جو ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں بہرحال وارد نہیں ہے اس لیے ہم اس کی کوئی کنفرمیشن اس بارے میں نہیں ارض کر سکتے فرما رہا ہے آئس نمبر اکتالیس وقول را وا ان لغفور رشین اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے حضرت ان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کسی کام کو شروع کرے تو کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرے حتیٰ کہ اس ذکر کی برکت سے اس کا مقصود پورا ہو جائے اور خصوصاً کسی سواری پر بیٹھتے وقت حضرت سید سید العبح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ زی شان کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ نا تمام رہتا ہے اللہ کے نام سے مراد اللہ کا ذکر ہے اس طرح اس حدیث کی درج ذیل حدیث سے بھی موافقت ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا گیا ہو وہ نہ تمام رہتا ہے میرا رب شاد فرما رہا ہے آج نمبر 42 اور ترتالیس ہے معنا ولا تکم اور, اور وہی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نُ نے اپنے بیٹے اور وہ اس سے کنارے تھا اے میرے بچے ہاتھ سب ہو جا اور کاثروں کے ساتھ صحابی الی جبل یعسمونی من الماء قال لا اعسم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فتان من المغرقین بولا اب میں کسی پہاڑ کی بنا لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا اللہ اکبر دونوں آیتوں کا ترجمہ پھر سنیں اور وہی انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ اور نوف نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچا لے گا کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر وہ رحم کرے اور ان کے بیچ میں موج جاڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا دیکھیے حضرت نل سلاۃسلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر کیوں بلایا تھا جبکہ وہ کافر تھا دیکھیے حضرت نو علیہ السلام نے دعا کی سورہ نو کی آیت نمبر 26 ہے اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر بس بسنے والا نہ چھوڑ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے کفر کے باوجود کیوں پکارا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا منافق ہو اور حضرت ان علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا ہو اور در حقیقت کافی ہو دوسری وجہ یہ کہ حضرت ان علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ وہ کافر ہے لیکن ان کو یہ گمان تھا کہ جب وہ طوفان کی ہول نہ تھیں اور اس میں غرق ہونے کے خطرے کا مشاہدہ کرے گا تو ایمان لے آئے گا لہذا انہوں نے جو کہا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ ان کا یہ قول ان کو ایمان پر راغب کرنے کے لئے تھا تو نیز فرمایا جبکہ وہ ان سے الگ رہا تھا اس کا ایک محمل یہ ہے کہ وہ کشتی سے الگ تھا کیونکہ اس کا یہ گمان تھا کہ وہ پہاڑ کی پناہ کے سبب غرق ہونے سے بچ جائے گا اور دوسرا محمل یہ ہے کہ وہ اپنے باپ اپنے بھائی اور مسلمانوں سے الگ تھا اور تیسرا یہ ہے کہ وہ کفار کی جماعت سے الگ کھڑا سکتا اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ایمان لے آئے کیونکہ وہ ان سے الگ کھڑا ہوا ہے اس لیے انہوں نے اس کو ندا کی تھی اور فرمایا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو جب حضرت ان علیہ السلام کے بیٹے نے کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا تو حضرت ان علیہ السلام نے متنوع فرمایا تم نے غلط کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے پھر شاد خدا خداوندی ہے نمبر وکیلا القوم القوم اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھمجا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کو جدی پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ دیکھیے شاید میں فرمایا گیا ہے کہ حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے, اے آسمان سمجھا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کوہ جو پر ٹھہری ٹہری یعنی جو مہینے تمام زمین کا طواف کر کے پھر کوہ جودی پر ٹھہری جو مورسلیہ شام کی حضور میں واقع ہے اور حضرت نو علیہ السلام کشتی میں دسویں رجب کو بیٹھے تھے اور دسویں محرم کو کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تو آپ نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا جو ہے وہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے جلیل القدر نبیوں اور رسولوں کے جو ہے وہ صدقے تو ایمان والوں کو الحمدللہ بچایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ یہاں پر زمین کو پکارا اے زمین اپنا پانی نگل لے پھر آسمان کو بھی پکارا کہ اے آسمان تھمجا تو دیکھیے اللہ تعالی زمین سے بھی فرما رہا ہے آسمان سے بھی فرما رہا ہے تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانہ موقوف کر دے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اطاعت غیر اختیاری ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کائنات میں جو بھی تغیرات اور حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سب اللہ تبارک وطالیہ کے احکام کے تحت ہوتے ہیں زمین اور آسمان کو ندا کر کے جو اللہ نے خطاب فرمایا ہے جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خطاب مجازی ہے کیونکہ زمین اور آسمان جمادات میں سے ہیں اور ان میں سننے اور سمجھنے کی خاصیت نہیں ہے لیکن یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان میں سننے اور سمجھنے کی ایسی خاصیت رکھی ہو جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ترمیزی کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آرا آیا اور اس نے کہا میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرمایا اگر میں اس خجور کے درخت کے خوشے کو بلاؤں اور وہ گواہی دے کے میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر بس رسول اللہ نے خجور کے خوشے کو بلایا تب وہ خوشہ درخت سے اترا اور نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گر گیا پھر آپ نے فرمایا لوٹ جا تو وہ اسی طرح لوٹ گیا تو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا الحمدللہ تو دیکھیں یہ سرکار علیہ السلاۃ والسلام کی اطاعت جب یہ چیزیں کر رہی ہیں تو رب تو رب ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے ایک راستے میں جا رہا تھا یہ بھی ترمیزی شریف اور دارمی میں دلائل نبوہ میں بے حقی میں شرح سنہ میں تمام ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے فرماتے ہیں کے مکے کے ایک راستے میں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہرنے کی تفصیل دیکھیے حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ جو بھی ایک جزیرے میں پہاڑ ہے سب پہاڑ غرق ہو گئے تھے یہ پہاڑ اپنی توازے اور اجز کی وجہ سے غرق ہونے سے بچ رہا اور حضرت نور علیہ السلام کی کشتی اسی جگہ لنگر انداز ہوئی تھی اور حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماہ تک کشتی یہی لگی رہی کشتی سے سب اتر گئے اور لوگوں کی عبرت کے لیے کشتی ثابت و سادی یہی رکی رہی حتیٰ کی اس امت کے اوائل میں سے لوگوں نے بھی اس کو دیکھ لیا حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط کشتیاں بنی بگڑی اور راک ہو گئی اکریما میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کشتی میں حضرت ان علیہ السلام سمیت اسی انسان تھے ایک سو پچاس دن تک وہ سب کشتی ہی میں رہے اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکر مکرمہ کی طرف کر دیا وہ کشتی چالیس دن تک بیت اللہ طواف کرتی رہی اللہ پھر اللہ نے اسے جودی کی طرف روانہ کر دیا وہاں جا کر وہ ٹھہر گئی حضرت نوح علیہ السلام نے کبے کو بھیجا کہ وہ خشکی کی خبر لائے وہ ایک مردار کو کھانے میں لگ گیا اور دیر لگا دی آپ نے ایک کبوتر کو بھیجا وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا اور پنجوں میں مٹی لے کر آیا اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ پانی سوکھ گیا ہے اور زمین ظاہر ہو گئی ہے آپ جودی کے نیچے اترے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد رکھی ایک دن صبحوں کو جب لوگ بیدار ہوئے تو ہر شخص کی زبان بدلی ہوئی تھی وہ اسی قسم کی زبانیں بول رہے تھے ان میں سب سے بہترین زبان عربی تھی اور کوئی شخص دوسرے کا کلام سمجھ نہیں رہا تھا اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ سلاط وسلام کو وہ سب زبانیں سکھا دی اور آپ ہر ایک کو دوسرے کا مطلب سمجھا رہے تھے سبحان اللہ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یکم رجب کو حضرت نو علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھا اور چھ ماہ تک کشتی ان کو لے کر سفر کرتی رہی اور محرم تک سفر جاری رہا اور دس محرم کو وہ کشتی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی اس دن حضرت نو علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور کشتی میں سوار سب لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور چوپایوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا اللہ اکبر تو یہ جدی پہاڑ سے متعلق کچھ تفصیل تھی جس سے متعلق میں نے چند باتیں عرض کی ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آئے نمبر پینتالیس ہے سورہ ہُو ہے اور بارہواں سپارہ ہے میرا پروردگار جلّ ارشاد فرما رہا ہے ارشاد فرمایا مِن اور نوح نے اپنے رب کو پکارا عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حکم والا تو یہاں جو فرمایا گیا کہ میرا بیٹا بھی میرا گھر والا ہے تو یعنی تو نے مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے یہ مراد ہے اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے تو سب سے بڑا حکم والا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے شیخ ابو منصور ماں توریدی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عن علیہ السلام کا بیٹا کن منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو اللہ, آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے نجات کی دعا نہ کرتے تو یہ یہاں پر مسئلہ ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اور یہاں پر بلکہ میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی کچھ تفصیل بھی عرض کر دیتا ہوں علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن سعد اور امام ابن اثاکر نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس زمانے میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے اس زمانے میں تمام لوگ شرق اور شرک اور بت پرستی میں ملوث تھے جب حضرت نو علیہ السلام کی عمر چار سو اسی سال ہو گئی تو اللہ نے ان کو اعلان نبوت کا حکم دیا حضرت ان علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سو بیس سال تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دی پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس وقت انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے اس وقت ان کی عمر چھ سو سال, سال تھی جن کافروں نے اس طوفان میں غرق ہونا تھا وہ غرق ہو گئے کشتی سے اترنے کے بعد حضرت انو علیہ السلام مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے ان کے ایک بیٹے کا نام سام تھا اس کا رنگ سفید اور گندمی تھا دوسرے بیٹے کا نام حام تھا اس کا رنگ سیاہ اور سفید تھا اور تیسرے بیٹے کا نام یافس تھا اس کا رنگ سرخ تھا اور چوتھے بیٹے کا نام کن عام تھا یہ غرق ہو گیا حضرت عین علیہ السلام والسلام نے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اس کی توجہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے میرا رد ارشاد فرما رہا ہے آج نمبر چھیالیس ارشاد فرمایا گیا فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں بے شک اس کے کام بڑے نالک ہیں تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نا دان نا بن تو یہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو رب پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے نو وہ تیرے گھر والوں میں نہیں تو مراد کیا ہے کہ ثابت ہوا کہ نسلی قرابت سے دینی قرابت زیادہ کمی ہے حالانکہ وہ سجا دیتا ہے لیکن رب فرما رہا ہے کہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں لئی سمین اہ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں حالانکہ وہ سزا بیٹا ہے حضرت نور علیہ السلام کا لیکن چونکہ کافر تھا اس وجہ سے رب نے فرما دیا کہ وہ جو ہے وہ تیرے اہل والوں میں سے نہیں پھر فرما دیا انہو عملن غیر الصالح میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں بے شک اس کے کام بڑے نالک ہیں فرمایا تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں کہ وہ مانگنے کے قابل ہے یا نہیں اور علم نہیں سے مراد یہی ہے کہ ان کا بیٹا حضرت عنو علیہ السلام کے سامنے یعنی آپ کا بیٹا آپ کے سامنے جو ہے بظاہر تو ایمان والا اپنے آپ کو شو کرتا تھا لیکن تھا کافر اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت عن علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کافر ہے مناسب اعتقادی ہے اس کے لیے دعا جو ہے وہ نہ فرمائیں تو میرا رب ارشاد فرما رہا ہے آئیس نمبر جو ہے وہ سینتالیس ہے قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ارب میرے رب میرے میں رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاکار ہو جاؤں تو حضرت عن علیہ السلام کے سوال کے متعلق امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بخثرت درائل سے ثابت ہے کہ اللہ کا نے انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے منظم کیا ہوا ہے تو حضرت عین علیہ السلام کے سوال کو ترک افضل اور ترک اکمل پر محمول کرنا واجب ہے اور ابرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزدیک برائی کا حکم رکھتی ہیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل نے ان کو تنبیہ فرمائی اور حضرت نو علیہ السلام نے استغفار کیا اور ان کا استغفار کرنا اس پر نہیں دلالت کرتا کہ انہوں نے پہلے کچھ گناہ کیا تھا یہ مسئلہ یاد رکھیں اور دیکھیے مودی نے بھی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ جو تفصیل لکھی ہے اس نے بھی اللہ کے نبیوں کی شان میں اس آیت کے تحت جو ہے وہ گستاخی کی ہے لیکن انبیاء کرام علیہ صلاح وسلام چونکہ معصوم ہیں ان کا معصوم ہونے پر امت کا اجماع ہے کوئی نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا اور اپنے بے شمار بلندی درجات کی بنا پر یہ استغفار کرتے ہیں تو استغفار کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ گناگار ہیں ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ ستر یا سو مرتبہ یا مطلب مختلف رایتوں میں مختلف آئی ہے تعداد کے استغفار فرمایا کرتے تھے تو معاذ اللہ, معاذ اللہ یہ کوئی گستاخ رسول ہی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ کرتے تھے معاذ اللہ ایک مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تو انبیاء کرام علیہ سلاط وسلام جو ہیں وہ معصوم ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے تو یہاں آجزی کی ہے حضرت عین علیہ السلام نے کہ کہا کا ماں لئی سا لئی سلی بھی علم اور ساتھ فرمایا و الا تغ فرلی کہ تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو اکن مین الخاط تو میں ضیا ہو جاؤں یعنی میں ظاہر ہے کہ نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا یہ اجز و ان کی ساری رب کی بارگاہ میں فرمائی ہے اور نبیوں کا یہ خاصہ ہے میرا ربی شاد فرما رہا ہے آیت سمبر فیل بسلام مم سانو سانو ثم عذاب فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اللہ اکبر اس آئز میں فرمایا گیا ہے کہ اے لو کشتی سے اتر جائیے ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ مراد کیا ہے کہ ان برکتوں سے آپ کی ضروریت اور آپ کے متورین کی کثرت مراد ہے کہ بقثرت انبیاء اور علمائے دین آپ کی نسل پاک سے ہوئے ان کی نسبت فرمایا کہ یہ برکات ہیں تو آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نو علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ اسی مرد اور عورت جب اترے ہیں زمین پر تو پھر ساری نسل حضرت نو علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے لہذا آدم ثانی کی حیثیت ہے آپ کی تو فرمایا کہ جو تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ یہ کچھ گروہوں پر تو محمد ابن کارب خزائی نے کہا کہ ان گروہوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے تو جو مومن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سلام فرمایا سلامتی اور برکتوں کے ساتھ بھی سلام من منا براک ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ فرمایا ثم مقصو منابلی پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا اور اس سے پہلے فرمایا کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر اس سے حضرت ان علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافی گروہ مراد ہیں جنہیں اللہ تعالی ان کی میعادوں تک فراغ عیش اور رز قطع فرمائے گا اور پھر عذاب یعنی آخرت میں ان پر عذاب ہوگا جو کہ کفر کرے گی اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان سلامت رکھے آمین آج کے درس قرآن سے متعلق آخری آیت عائد نمبر 49 میرا رب ارشاد فرما رہا ہے ذلکا من انباء الغیب نُفِّيها الیک ما كنت تعلمھا ام تقاو مک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وشی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بلا انجام پر کا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ حضرت نع علیہ السلام اور ان کی قوم کے مفصل حالات بیان فرما دیے قرآن ترین میں اور حالات بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اور آپ کو معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس پر غیب کا اطلاق فرمایا کیونکہ ماضی کے اعتبار سے وہ غیب ہیں جیسے کوئی ماسٹر پڑھانا چھوڑ دے پھر بھی اس کو ماسٹر کہتے ہیں کیونکہ ماضی میں وہ ماسٹر تھا اور اس کو اسی اعتبار سے استاد ماسٹر کہا جاتا ہے جو, جو متقین اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر قیامت پر اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہی ان چیزوں کو جانا اور مانا ان کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ امینون بلغیب جو لوگ غیر پر ایمان لاتے ہیں تو اس آیت میں جنت وزق وغیرہ ان چیزوں پر غیب کا اطلاق فرمایا ہے جو مستقین کو پہلے بتا دی گئی تھی اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بتا دی جائے یا جس کی خبر دے دی جائے وہ غائب نہیں رہتی ان کا یہ کہنا اس آیتوں کی روشنی میں غلط ہے دراصل یہ اعتراض غیب کی تعریف سے نا پر مبنی ہے غیب کی تعریف یہ ہے جس چیز کو ہوا خمسہ اور بداحت عقل سے نہ جانا جا سکے وہ غیب ہے اس چیز کے جاننے کا ذریعہ یا عقل سے غور و فکر کرنا ہے جیسے اللہ کی ذات و صفات قیامت اور جنت اور دوزخ یا اس کے جاننے کا ذریعہ مقبر صادی کی خبر ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات اور فرشتوں کی خبریں دیں اور غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ غیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ ہو مثلاََ عقل سے غور و فکر کرنا یا مخبر صادق کی خبر ہے یہ غیب عطائی ہے اور ایک وہ غیب ہے جس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہ ہو یہ غیب ذاتی ہے یہ اللہ تعالی کا علم ہے تو غیب کی تعریف دوبارہ سن لیں غیب کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو حواص خمسہ اور بداحت عقل سے نہ جانا جا سکے تو اس طرح یہ کہنا بھی علمی طور پر غلط ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو غیب کی خبروں کا علم ہے علم غیب نہیں ہے کیونکہ علم کی حصول کے تین ذرائع ہیں حواس، عقل سلیم اور خبر صادق تو جب نبی پاک علیہ السلام کو مخبر صادق سے غیر کی خبروں کا علم ہو گیا تو آپ کو غیب کا علم ہو گیا البتہ چونکہ غائب سے متبادر غیب ذاتی ہوتا ہے اس لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو علم جو ہے وہ غیب ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو غیب کا علم دیا گیا عطائی کی میں بات کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو علم ہے وہ عطائی ہے اللہ کا ذاتی ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آج کے درسے قرآن کو اللہ تبارک وطالعہ قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین سما آمین وما الحمد الحمدللہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر انچاس تک جو ہے وہ درس قرآن ہوا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آیت نمبر 50 سے انشاءاللہ ہم درس قرآن کو جو ہے درس قرآن کا آغاز انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ رب اللہ ابھی ایک ناشری لہ فرما دیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ پلم اعلیٰ حضرت سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق درس ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ دل میں مدینہ بھائی آمین تشریف